تو بس گویا کہ تمہارے اگلے پچھلے گنا بھی معاف وہ کفارہ بن ہی گئے تمہاری طرف سے بات ختم ہو یہ ہے در حقیقت عیسائیت کا لبے لباب اور عیسائیت کے پورے عالم میں مذہب کا مطلب ریلیجن ریلیجن کا مطلب صرف ڈوگما جب عیسائی تہذیب کا غلبہ ہوا ہے عیسائی طرز فکر جو ہے پورے عالم اسلام پر غالب آیا ہے تو بالکل اس کی چھاپ پڑ گئی کہ مذہب اسلام ایک مذہب ہے اور اس میں اصل اہمیت ہے عبادات کی عقائد کی اور کچھ رسومات ڈیڈ باڈی کو کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے؟, ہے تدفین ہے تدفین ہے نماز جنازہ ہے شادی کو کیسے سالمنائز کرنا ہے نکاح ہوگا خطبہ ہوگا اور کچھ جو بھی رسومات ہیں ادا کی جائیں گی پیدائش کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے عقیقہ ہے یا اور کچھ چیزیں ہیں مختلف یہ چیزیں تو میں نے صرف وہ گنوائی ہے کہ جو صحیح ہیں باقی جو اس میں اور ردے چڑھائے گئے ہیں وہ تو بدات میں سے ہیں لیکن یہ کہ اس سے آگے مذہب کثر و زیادہ زیادہ یہ کہ شراب نہیں پینی ہے سور نہیں کھانا ہے ایک دو چیزیں اور ہیں شامل کر لیجئے تو گویا کہ جس نے یہ کچھ کر لیا وہ اس کا مذہب کامل ہو گیا چنانچہ اسی کا منظر ہے کہ ہندوستان میں انگریزی دور میں ایک بہت بڑے عالم دین اور عالم دین ہی نہیں بہت بڑے برشد طریقت ان کے یہ الفاظ سامنے آئے کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے حکمرانوں کی تشویش کا موجب ہو اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے یہ مذہبی آزادی انورٹڈ قوماز میں ان الفاظ کو سمجھیے کہ یہ کس فکر کی غمبازی کر رہے ہیں یہ الفاظ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی اس پر تھپتی چست کی تھی بالکل بجا طور پر علامہ اقبال نے کہ ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نانا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اسلام کو مذہب بنا دیا مذہبی آزادی پر اپنے ان حکمرانوں کا گویا کہ شکریہ ادا کیا جا رہا ہے ان کا احسان مانا جا رہا ہے یہ ہے در حقیقت اس لفظ دین کے بارے میں الہاد اور انحراف لیکن دین کیا ہے دین الحق اللہ کا دین ذات حق کا دین یا سچا دین وہ مکمل نظام زندگی ہے جس میں عقائد بھی ہے عبادات بھی ہے اور معاشرتی رسومات بھی ہیں پھر فینلی لاز بھی ہیں پھر معاشرتی اقدار کا تصور بھی ہے جنہیں پروموٹ کیا جانا ہے سوشل ایونس کا تصور بھی ہے جنہیں ریڈیکیٹ کرنا مقصود ہے جن کا استیصال مقصود ہے خاتمہ مقصود ہے پھر پورا ایک معاشی نظام ہے اس میں سود حرام ہے جوا حرام ہے اس میں لین دین کے قواعد معین ہے قانون وراثت ہے پھر پورا ایک تعزیرات کا نظام ہے حدود اور تعزیرات کا پورا فوجداری قانون ہے پورا دیوانی قانون پورا سیاسی نظام ہے ان سب کو جمع کیجئے اور یہ سب جب اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے احکام کے مطابق اللہ کی جو حدود معین کر دی گئی ہیں ان کے اندر اندر اگر یہ نظام جو ہے استوار کیا جائے گا تو یہ دین الحق اس بات کو مزید سمجھ لیجیے کہ عہد حاضر میں یہ دین کا تصور زیادہ سمجھ میں آپ کے آ جائے گا اگر جو اس وقت کا مقبول ترین نظام سیاست ہے ڈیموکریسی جمہوریت اس کی حقیقت کو اگر آپ تعبیر کرنا چاہیں دین کے لس کے حوالے سے یہ دین الجمہور ہے جیسے دین الملک بادشاہ کی حاکمیت پر ممنی نظامی زندگی دین اللہ اللہ کی حاکمیت پر ممنی نظامی زندگی دین الجمہور جمہور کی حاکمیت کے تصور پر مبنی نظامی زندگی سوورنٹی آف دی پیپل وہاں سوورنٹی اللہ کے لیے ہے دین اللہ میں سروری زیبہ فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے وہی باقی بتانے تانے اب آگے چلیے ارسلہ رسول بالہدا و دین الحق وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا یعنی قرآن حکیم ہدایت کاملہ اور دین حق یعنی اللہ کی اطاعت کا نظام دے کر بھیجا ن یوز رہن کل تاکہ وہ غالب کر دے اسے پورے کے پورے دین پر پورے کے پورے نظام اطاعت پر اس میں اب درا میں تفصیل سرچ کرنا چاہتا ہوں لے یوز ہیرا ہ یہ اگرچہ یوں سمجھیے کہ لفظ تو ہمارے اعتبار سے ایک شمار ہوگا لکھا ہوا جائے گا تو اسی طرح سے کہ ایک لفظ ہے نام اس میں حرف جار ہے تاکہ یوز ہیرو وہ غالب کر دے اس میں فیل اور فائل دونوں موجود زمیر ضمیر ہی ہے اور فیل ہے اظہار ہار ہو یہ زمیر ہے یہ تیسرا حصہ ہے اس کا اور ترجمہ لفظی یہ ہوگا اب اسے آک و سباق اور اس کے مفوب اور معنی سے ایک طرف بالکل لفظی ترجمہ کر دے تاکہ وہ غالب کر دے اس کو تو سب سے پہلے لفظ اظہار کا جو ترجمہ ہے غالب کر دے اس کو سمجھ لیجئے کہ اظہار کے معنی کیا ہے ظاہر کے معنی دو ہیں ظاہر ایک وہ شہر جو نمایاں ہو آیا ہو بالکل سامنے ہو یہ ظاہر ہے یہ باطن کے مقابلے میں آئے گا ضرور ظاہر الس میں وہ بات مسلمانوں گنا وہ بھی چھوڑ دو کہ جو چھپا ہوا ہو اور گناہ وہ بھی چھوڑ دو کہ جو ظاہر اور ہو گنا کی ہر حالت سے اپنے دامن کو پاک کر لو اسے اس دکھ لو وہ ظاہر و الباطن اللہ ظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے تو باطن کے مقابلے میں ظاہر وہ شے ہے کہ جو نمایاں ہے آیا ہے سامنے اور دوسرے معنی اس کے غالب چھایا ہوا مستولی مسلط یہ کیوں ہے یہ دو معنی اس اس کو سمجھ لیجئے زہر اصل میں کہتے ہیں پیٹھ کو کمر پیٹھ اور جیسے کہ عام طور پر الاظہور ہا پرانے مجید میں بھی آیا ہے کہ جب تم اپنے چوپاوں کی پیٹھوں پر سوار ہو جاتے ہو گھوڑے کی پیٹھ پر انسان سوار ہے اب آپ سب ذہن میں رکھیے کہ اس میں راکب اور مرکب مرکب وہ ہے کہ جس پر کوئی سوار ہے راکب وہ ہے کہ جو اس پر سوار ہے اب یہاں نظر آ جائے گا کہ ظاہر بات ہے کہ راکب غالب ہے مرکب پر مرکب اس کے کنٹرول میں ہے تبھی تو وہ راکب ہے ورنہ تو وہ گزور گھوڑا جو ہے اسے پڑھنی دے گا کہیں گرا دے گا اگر وہ واقعی سوار ہے تو وہ غالب ہے گھوڑے کے اوپر گھوڑا اس کے قابو میں اور مرکب کے مقابلے میں راکب جو ہے وہ زیادہ ظاہر بھی ہے آیا بھی ہے بلند بھی ہے اونچا ہے تو یہ دونوں مفہوم اظہار کسی کی پیٹھ پر سوار کر دینا کسی شے کو نمایاں کر دینا جیسے کہ راکب مرکب پر نمایاں ہوتا ہے اور کسی کو غالب کر دینا جیسے کہ راکب مرکب پر غالب ہوتا ہے لہرا ہوں اب یہاں پہ ضمائر کی بحث ہے جس کے بارے میں میں نے ابتدا میں ارض کیا تھا کہ کچھ لوگ کے جو کنی کترانا چاہتے ہیں جان بچانا چاہتے ہیں تپتی راہیں مجھ کو پکارے دامن پکڑے چھاؤں گھنیری اظہار دین حق کے فریضے سے کرنی کترا کر جان و مال جو ہے اس کے لیے خطرات اور قربانیاں جو ہے وہ بول لینے کو تیار نہیں ہے انہوں نے یہاں زمائر کا جو ہے ایک ایسا مسئلہ اور ایک ایسی بحث کھڑی کر دی ہے کہ جس میں واقعہ یہ ہے اپنی جگہ پر کہ ان کی ساری کوششیں رائے گاہ ہیں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں قرآن اپنے مفہوم کو کی حفاظت کرنے پر خود پوری طریقے سے قابل, قابل. لایاتی ہلباط لو اس پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا نہ سامنے سے ولابل خلف ہی من یدے ہی ولاب ان نہ تو سامنے سے نہ پیچھے سے تو اس کو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دو رائے ہیں یوز ہیرا ضمیر فائلی کے بارے میں ایک تو یہ کہ اس سے مراد ہے کہ رسول غالب کر دیں گویا کہ مرجع جو ہے رسول ہے ہوزی ارسدہ رسول ہز ہیرا ہمیر فائلی رسول کی طرف راجے ہیں لیکن دوسری رائے یہ دی گئی ہے کہ یہاں اصل میں مراد اللہ ہے تاکہ اللہ غالب کر دے گویا کہ یہ غالب کرنے کا فریضہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا نہیں تھا یہ تو ایک تکمیلی فیل تھا اللہ تعالی کی اپنی مشیت اللہ کی اپنی قدرت اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے کے تحت ہوا ہے اس میں نہ اس وقت کسی انسانی کسی جد و کو کوئی دخل تھا کسی ارادے کو کوئی دخل تھا کسی پلاننگ کو کوئی دخل تھا اور نہ آئندہ اس کے لیے کسی انسانی محنت اور جد و جوت کا کوئی سوال ہے یہ تو تقویلی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے گا کر دے گا لہوز کا اپلوڈ کر لیجیے ضمیر فائلی کے بارے میں دو رائے آئی فائل اللہ ہے یا فائل اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ سے اسی طرح ضمیر مفولی کی دو رائے تو موجود ہیں لوز ہیرا سے مراد اللہ کا دین دین حق نمبر ایک یا رسول یہ نمبر دو ایک تیسری رائے اور بھی ممکن ہے اگرچہ وہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی نے اس کو اختیار کیا ہو رو کی زمیر فائلی خود اللہ کی ذات کی طرف بھی راضی ہو سکتی ہے گویا کہ چھ ترجمے ہو سکتے ہیں تاکہ اللہ غالب کر دے اپنے دین کو تاکہ اللہ غالب کر دے اپنے رسول کو دوسرا ترجمہ کیا ہوگا تاکہ رسول غالب کر دے دین حق کو یا رسول غالب کر دے اللہ کے اللہ کو پورے کے پورے نظام پر یہ چار مفاہیم اس سے نکل سکتے ہیں لیکن یہ کہ ذرا تجزیہ کریں گے تو نظر آئے گا کہ چاروں کا اصل مدلول اصل مفہوم کے اعتبار سے چاروں میں کوئی فرق نہیں اللہ غالب کر دے یا رسول غالب کر دے ہمارا ایمان ہے کہ فائل حقیقی تو ہر فیل میں ہر حال میں صرف اللہ ہے فائلہ فی الحقیقت والا مسر اللہ میں نے یہ چیز اٹھائی اگرچہ میں نے ارادہ کیا میں نے کوشش کی لیکن فائل حقیقی اللہ ہے میں قاصم عمل تو ہوں خالق عمل نہیں ہوں اس لیے کہ میرا پورا وجود اللہ کے عزم کے تابع ہے اللہ کے عزن کے بغیر کوئی پتہ تک جمبش نہیں کر سکتا لہذا قاسم عمل تو انسان ہے اپنے ارادے کے بنا پر نیکی اور یا بدی کا ارتقاب اس نے کیا ہے لیکن خالق عمل و اللہ خلقم وما کا املور اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو ان کا خالق بھی وہی ہے لیکن اس کے یہ معنی تو نہیں ہے کہ انسان کا کوئی ارادہ انسان کی محنت انسان کی مشقت انسان کی جد و جوج کی کوئی حیثیت نہیں طرح <تصفح> غور کیجیے قرآن مجید میں سورہ انفال میں فرمایا کہ اے نبی جب آپ نے مٹھی بھر کر کنکریوں کی پھینکی تھی لشکر کفار کی طرف فما رمیتا رمیتا کن اللہ رما یہ مٹھی آپ نے نہیں پھینکی تھی کنکریوں کی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی لیکن اس سے متصر قبل یہ الفاظمی ہے فنم تک تو لو ہوں بلاک اے مسلمانوں تم نے نہیں قتل کیا ان کو بلکہ اللہ نے قتل کیا اس کا مفہوم کیا ہے اتبا ابن ربیہ کو تو واصل جہنم حضرت حمزہ نے کیا تھا بلفی کسی طریقے سے اتبا کے بھائی کو اور بیٹے کو دونوں کو واصل جہنم تو حضرت علی نے کیا تھا رضی اللہ تعالان ہو اب ان دونوں چیزوں کو جمع کیجئے فائل حقیقی اللہ ہے لیکن اس وقت جو تلوار چلی ہے وہ تو حمزہ کے ہاتھ سے اور حضرت علی کے ہاتھ سے چلی ہے اگر وہ میدان میں نہ آتے اگر وہ خطرہ بول نہ لیتے ظاہر بات ہے جو بھی مبارزت قبول کرتا ہے میدان میں آتا ہے وہ اپنی جان کا خطرہ لے کر آتا ہے آخر اگلی ہی جنگ میں ایک ہی سال ایک ماہ کے بعد حضرت حمزہ شہید ہو گئے کہ نہیں ہو گئے لیکن یہ کہ اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ بس کام تو اللہ ہی کرے گا تو اللہ کے بندے یہ نہیں سوچتے کہ رازق بھی تو اللہ ہے پھر کیوں دفتروں میں مارے مارے پھرتے ہو کیوں دکانوں پہ جا کر محنت اور مشقت کرتے ہو کیوں کھیتوں میں ہل چلاتے ہو کیوں کارخانوں میں کھڑے ہو کر آٹھ آٹھ گھنٹے کی مشقت دےتے ہو رازق تو اللہ ہے رازق حقیقی اللہ ہے اندازہ کیجئے کہ کس درجے خلط مبحث اور کج بسی کا معاملہ ہے کہ جو صرف ان ضمیروں کے الٹ پھیر کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر پیدا کر دیا گیا اللہ خالق حقیقی ہے لیکن اس کے لیے عملی جد و جہد کی ہے محمد الرسول اللہ ولزین مربو نے جانے انہوں نے دی ہے اشار و قربانی کرتی روش انہوں نے اختیار کی ہے گھر بار انہوں نے چھوڑے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے انہوں نے انفاق مال بھی کیا ہے بزن نس بھی کیا ہے کیسی کیسی مشقتیں جیلی ہیں اور کیسی کیسی ماریں کھائیں ہیں محمد الرسول اللہ ولزینہ مربو اشدار تو اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کہ یہ زمیر اللہ کی طرف راجے ہو یا اللہ کے رسول کی طرف راجے ہو جہاں تک اس کی مراد اور اس کے اصل مفہوم کا تعلق ایک ہی اسی طرح اللہ غالب ہو جائے پورے کے پورے دین پر یا اللہ کا رسول غالب ہو جائے پورے کے پورے دین پر پورے کے پورے نظامی اطاعت پر یا اللہ کا دین غالب ہو جائے پورے کے پورے نظامی اطاعت پر مفہوم اور مانا اور بدلول میں تو کوئی فرق واقع نہیں ہوا اللہ کا غلبہ ہی تو ہے وہ یقون دین و کلوللہ آلو حتا تکون فطرت الکون دین و کلّہ اس پورے جہاد اور قتال کا آخری حجف یہی تو ہے کہ کل کے کل نظام اطاعت اللہ کے تابے ہو جائے اللہ کا ہو جائے پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے تو گویا کہ اللہ کا غلبہ ہو گیا اللہ کی حکومت قائم ہو گئی اللہ کی حاکمیت جو ہے اس کا لفاظ ہو گیا پھر یہ کہ رسول اگر غالب آ گئے تو رسول نے اپنی حکومت کو قائم نہیں کی اپنی کوئی ڈائنسٹی اور اپنی کوئی خاندانی بادشاہت کا نظام تو شروع نہیں کیا رسول کا غلبہ بھی اللہ کے دین کا غلبہ ہے اور اللہ کے دین کا غلبہ تو اللہ کے دین کا غلبہ ہے ہی تو یہ جتنے بھی مانی کر لیے جائیں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا مفہوم ایک ہی ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید مہمن ہے اپنے مضامین کی اپنے مفاہین کی حفاظت کرنے پر پوری طرح قاطر ہے آگے پھر ایک لفظ آ رہا ہے اور اس میں بھی اسی دین کے تصور کے ساتھ مزید اضافہ ہوا الحاد اور انحراف کا لدھ ہیرا ہوں تاکہ غالب کر دے اس کو اور یہاں پر تمام زمائر کی اس پوری بحث کے بعد جو مفہوم سب سے زیادہ نمایاں اور واضح ہوتا ہے وہ اس سے تاکہ رسول غالب کر اللہ کے اس دین کو دینے حق کو الگ دین کلے ہی پورے کے پورے دین پر یہاں بھی آج کل کے جو تراجم زیادہ کہ جو معروف ہو گئے ہیں اور مشہور ہو گئے ہیں متداول ہیں ان میں ترجمہ کیا جاتا ہے دین کل دیہی کا تمام ادیان یہ بھی در حقیقت و مذاہب کا تصور ہے کہ جو یہاں اس ترجمے میں بھی گھس گیا ہے اس کے لیے میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ اگرچہ اردو تراجم جو ہیں ان کے سب سے بڑے ممبے اور سرچشمے جو ہے وہ دو تراجم ہیں جو شاہ ولی اللہ دلوی رحمتہ اللہ علیہ کے دو عظیم فرزندوں شاہ رفی الدین اور شاہد القادر نے کیے ہیں رہے محمد اللہ شاہد القادر کا ترجمہ اس میں کچھ محاورے کی رعایت زیادہ ہے لوگوں کے فہم کے قریب جو پاپولر یوسیج تھا زبان کا اس وقت اس کی زیادہ التظام کی کوشش کی گئی ہے تاکہ مفہوم لوگوں کے ذہنوں تک پہنچ جائے جبکہ شاہ رفیع الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا تھا وہ خالص لفظی کیا تھا اس میں لفظ کے اصل مفہوم ہی کی رعایت رکھی ہے چاہے وہ محاورہ اور عام جو عرف ہے اس وقت کا اس کے مطابق نہ ہو اور یہی دو تراجم سمجھ لیجیے کہ جتنے اس کے بعد اردو کے ترجمے ہوئے ہیں جتنی تفصیلیں لکھی گئی ہیں کوئی مترجم کوئی مفسر ایسا نہیں ہے جو ان سے مستغنی رہا انہی کا تسلسل ہے انہی سے خوشا چینی ہے البتہ یہ بہت کم لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ تسلیم کر لیں کہ ہم نے فلاں فنا جگہ سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا ہے استفادہ کیا ہے لیکن حضرت شیخ الند رحمت اللہ علیہ کی عظمت کا میں اس اعتبار سے بھی قائل ہوں مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کا کہ انہوں نے اپنے ترجمہ قرآن کے دیباچے میں صاف لکھ دیا ہے کہ یہ میرا ترجمہ نہیں ہے یہ وہی شاہ عبد القادر دہلوی کا مذہ القرآن ہے لیکن چونکہ سو برس گزر چکے ہیں وہ اٹھارہ سو پانچ یا اٹھارہ سو آٹھ میں شائع ہوا تھا یہ ترجمہ شاہ ابد القادر رحیم اللہ اور شاہ رفیع شاہ رفیع الدین کے یہ ترجمے اٹھارہ سو کے آس پاس چھپے ہیں اور یہ شکشا کو کا ترجمہ جو ہے یہ کچھ انیس سو بیس کے اس پاس چھپ رہا ہے اس اعتبار سے ایک صدی سے زائد کا عرصہ بیت چکا تھا اور اس دوران میں اردو زبان کے محاورے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ چکی تھی انہوں نے کہا میں نے صرف محاورے کی رعایت کی ہے کہ اردو زبان کے استعمالات میں الفاظ میں جو فرق ہو گیا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو اس وقت جو اردو کے استعمالات ہیں اس کے مطابق دوں والا ترجمہ اصل میں ہونے کا ہے بہرحال میں یہاں چاہتا ہوں کہ الگ دین ہی الگ دین کل نہیں کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ کل کے کل دین پر پورے کے پورے دین پر سارے دین پر سب دین پر یعنی دین کے لفظ کو واحد رکھتے ہوئے ترجمہ کیا گیا اور ایک ترجمہ جو اب زیادہ عام ہو گیا ہے وہ تمام ادیان پر شاہ اب القاد اللہ علیہ نے سورہ توبہ اور سورہ فتح دونوں جگہ پر تو ہر دین سے ہر دین پر غالب کر دے ہر دین پر یہ ترجمہ کیا ہے سورہ صف میں وہاں جمع کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تمام دینوں سے غالب کر دے لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا شاہ رفیع الدین جنہوں نے زیادہ انتظام کیا ہے کہ وہ جو اصل پرانے مزید کی زبان ہے اس کے بالکل لغوی بانی کیے جائیں تو سورہ توبہ میں ان کا ترجمہ ہے اوپر دین سب کے غالب کر دے دین حق کو اوپر دین سب کے لیکن یہ کہ سورہ فتح اور سورہ صف میں ان کے الفاظ ہیں کہ وہ غالب کر دے دین حق کو اوپر دین سارے کے یعنی یہاں دین کو وحدت کی ایسے سے رکھا گیا در حقیقت دین سے براد الگ دین کل نہیں پورا کا پورا نظام اطاعت پورا کا پورا نظام زندگی تابع ہو جائے دین حق کے اللہ کے دین کے اللہ کی حاکمیت کے زندگی کا کوئی حصہ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ اس سے مستث نہ رہے اس سے خارج نہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں مولانا مودودی نے اس مفہوم کو سب سے زیادہ صحیح الفاظ میں ادا کیا ہے کل کے کل جن سے دین پر گویا کے یہاں لام جو ہے لام استغراق کی بجائے لام جنس کی حیثیت رکھتا ہے کل جن سے دین یعنی کل جنس نظام اطاعت پر اللہ کا دین کا یہ ہے اس آیہ مبارکہ کا مفوب ہوسول و دین الحق لح الدین کلیہ ہے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر تاکہ وہ غالب کر دیں اس دین حق کو پورے کے پورے نظامی زندگی پر پورے کے پورے نظامی اطاعت پر یہ جو میں عدین کا ترجمہ بہت ہی زور دے کر کر رہا ہوں کہ یہ واحد کی شکل میں ہونا چاہیے جمع کی صورت میں نہیں اس کی دو دلیلیں دے رہا ہوں پورے قرآن میں نمبر ایک تو یہ, یہ گویا کہ منفی دلیل ہوگی پورے قرآن میں لفظ ادیان کہیں نہیں آیا ارقرآن وس سے رو باز بازا ہمیں قرآن مجید کے کسی لفظ کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے دیکھنا چاہیے قرآن مجید میں اور مقامات پر یہ لفظ کس کس صورت میں آیا ہے پورے قرآن حکیم میں لفظ دین واحد کی شکل میں آیا ہے دوسرے یہ کہ دین کے ساتھ کل کی اضافت جو ہے اور اس کے گویا کے بدل کے طور پر کل ہی یا کا جو لفظ آیا ہے صرف ایک جگہ پر اور آیا ہے اور وہ وہی آیت ہے جس کا میں حوالہ دے چکا ہوں سورہ انفال کی آیت و قاتل تکون فتنت الو یقون دین و کل اے مسلمانوں اب جب کہ یہ جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تمہاری یہ جد جو ہے وہ اس مرحلے پر آ ہے کہ قتال کا مرحلہ قتال کا دور شروع ہو گیا ہے اب یہ دور قتال جاری رہے گا اب یہ جنگ کا سلسلہ جاری رہے گا تمہیں یہ جنگ جاری رکھنی ہے اس وقت تک جب کہ کل کا کل دین فتنہ بالکل ختم ہو جائے فساد فروغ ہو جائے اللہ کے خلاف جو بغاوت ہے وہ ختم ہو جائے اور دین یعنی نظام کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے یہاں ناممکن ہے ادیان ترجمہ کرنا تمام ادیان تو اللہ کے لیے نہیں ہو سکتے اللہ کا دین تو ایک ہی ہے یا تو پھر دین الملک ہوگا یا دین الجمہور ہوگا یہاں تو دین اللہ تو ایک ہی ہے یہاں ادیان ترجمہ کرنا جمع کا لفظ استعمال کرنا ناممکن ہے اس اعتبار سے میرے نزدیک یہ بات بالکل ثابت ہے قوی ہے اپنی جگہ پر کہ یہاں ترجمہ کیا جانا چاہیے واحد کے ساتھ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق سچا دین دے کر تاکہ وہ اسے غالب کر دیں کل کے کل دین پر پورے نظام اعتد پر پورے نظام زندگی پر یہ ہے مقصد بے محمدی اللہ صاحب اثلات وسلام بارک اللہ لی و لکم فی فرقران العظیم و نفانی و کم بلایات مسجد الحقیم